الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جس کتاب پہ دورہ چل رہا ہے اس کا نام ہے الوافی بما في الصحيحین اور یہ کتاب بنیادی طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں تکرار نہیں ہے اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے اس میں دس مقاصد ہیں اور پہلا مقصد عقیدے سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے پہلے مقصد میں تین کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے دوسری کتاب کتاب بالیوم الاخر ان احادیث پہ مشتمل ہے جن احادیث کا تعلق روز آخرت پہ ایمان لانے سے ہے اس کتاب میں کئی فصول ہیں پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری فصل کا آج آغاز کر رہے ہیں دوسری فصل کیا ہے الفق ثانی صفت القیامہ دوسری فصل میں قیامت کے اوصاف ہیں قیامت کا وصف ہے قیامت کا بیان ہے اور اس میں پہلا باب ہے باب قیام علی شرار الخلق پہلا باب اس بارے میں ہے کہ قیامت قائم ہوگی بدترین مخلوق پہ قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو برے ترین لوگ ہوں گے یعنی کہ جب قیامت آئے گی تب اچھے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے حدیث نمبر 61 سکسٹی اس کے بعد کیا ہے میم یعنی اس حدیث کو رویت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں اس روایت کے بیان کرنے میں ان کے ساتھ امام بخاری شریک نہیں ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الا شرار الناس. عبداللہ بن مسود سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پہ بدترین لوگوں سے مراد یہاں پہ کون ہے کافر وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس کا نمبر اس کتاب میں چھپن ہے ففٹی سکس اور پیج نمبر فورٹی فور چوالی صفا تو وہاں پہ یہ آتا ہے کہ زمین کو حکم ملے گا کہ وہ اپنی برکتیں نکالے تو تب جب کہ لوگ زمین کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اللہ رب العزت ایک پاک ہوا بھیجیں گے اور یہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اور اس کے بعد اسی روایت میں یہ آتا ہے کہ پھر کون لوگ رہ جائیں گے زمین پہ بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو زمین پہ رہتے ہوئے ایسے جمع کریں گے جیسے گدے کرتے ہیں اور انہیں پہ قیامت قائم ہوگی اب اس روایت میں کیا آیا کہ یہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اس کا مطلب یہ کہ پیچھے کون رہ جائیں گے کافر رہ جائیں گے تو وہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 61, اس میں کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پہ تو بدترین لوگوں سے مراد پھر کون ہوئے کافر اس کے بعد حدیث نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو مین یعنی اسے رویت کرنے والے بھی صرف امام مسلم ہیں